tuste lunjari tu alo saldu gannu alo saldu lusa las yo las yo barzaching la la la la la la la la, la. دریائے سندھ کے کنارے لہ سے سری نگر جانے والی سڑک پر یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے نیولا اور نیورلا میں اسکول اس کی لداخی لڑکیاں ایک گیت گا رہی ہیں ماں کا گیت لیہ سے اب میرا سفر نیچے کی جانب ہے اس سفر کے راستے میں نے طے نہیں کیے دریا نے مقرر کیے ہیں جہاں جہاں یہ سندھ لے جائے گا میں وہاں وہاں جاؤں گا لے سے ہمارا چھوٹا سا قافلہ چلا میرے ساتھ سرینگ تھیں جو اس علاقے کے بچے بچے سے واقف ہیں اور لے کے سپرنٹینڈنٹ پولیس حسن خان صاحب تھے جو اس خطے کے چپے چپے کو جانتے ہیں ایسے رہبر ہوں تو رہزن کا کھٹکا نہیں رہتا ہماری گاڑی لیہ کو سری سے ملانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی بلکہ یوں کہیے کہ اتر رہی تھی سوا چار سو کلومیٹر سے زیادہ لمبی یہ سڑک صرف گرمیوں میں تین مہینوں کے لیے کھلتی ہے ورنہ راستے میں زوجیلا کا درہ ہے جو برف سے ڈھکا رہتا ہے لیکن جو ہی کھلتا ہے ادھر کی خلقت ادھر اور ادھر یا لداخ والوں کی زبان میں نیچے کی خلقت ادھر امٹ پڑتی ہے اور پھر راہ میں پڑنے والے یہ سارے گاؤں یہ سارے قصبے ان کی دکانیں چائے خانے ہوٹل اور ریسٹورینٹ یہ سب جاگ اٹھتے ہیں اور گزرتے ہوئے مسافر اور کالے گورے سیاح اتنا کچھ دے جاتے ہیں کہ یہ لوگ سال کے باقی آٹھ نو مہینے آرام سے کھاتے ہیں ہم جیسے ہی لیہ سے چلے اور سڑک اور دریا کے ساتھ ساتھ نیچے اترنے لگے ہوا کا دباؤ بڑھنے لگا ہوا میں آکسیجن بڑھنے لگی اور سانس لینے میں آسانی ہونے لگی ورنہ لیہ میں تو یہ حال تھا کہ دس قدم چلے یا چار سیڑھیاں چڑھے تو ہانپنے لگے ایک رات ہوٹل کے کمرے میں اندھیرا بہت تھا دل گھبرایا تو ایک کے بجائے دو مومبتیاں بتیاں جلا لیں مگر وہ تو غضب ہو گیا جو تھوڑی بہت آکسیجن دستیاب تھی اسے یہ دو مومبتیاں بتیاں پھونکنے لگیں دم گھٹا تو جلدی سے شمع بجھائیں اور باہر کی چاندنی سے کام چلایا دریا کے ساتھ ساتھ ہم نیچے اترنے لگے تو رہ کے منظر بھی بدلنے لگے دریا چوڑا ہونے لگا کھیت ہرے ہونے لگے اور برہنا درختوں کی شاخوں سے دھانی دھانی کھونپلیں پھوٹنے لگیں اور نیچے اترے تو خوبانیوں کے درختوں پر پھول نظر آئے آگے بڑھے تو شاخیں پھولوں کے بوجھ سے چھک گئیں زیادہ نیچے گئے تو ہوا میں خوبانی کی پنکھڑیاں اڑتی دیکھیں جیسے سفید گلابی اور چمپئی تتلیاں ہوں اور جب الچی کی بودھ خانقاہ میں پہنچے تو زمین پر اتنی ملائم پنکھڑیاں بکھر چکی تھیں کہ قدموں کی چاپ بھی چپ ہو گئی الچی کی خانقاہ جسے یہ لوگ گوپا کہتے ہیں بہت ہی قدیم ہے اس کے لکڑی کے دروں پر تراشے ہوئے شیر اور کمل کبھی کتنے دلکش رہے ہوں گے کہ آج صدیوں بعد بھی وہ نقش و نگار جیتے جاگتے نظر آئے اندر تاریک کمروں میں اونچے اونچے گوتم بدھ آنکھیں موندے چپ سادھے بیٹھے تھے اوپر کہیں روشن دانوں کے راستے لمبی لمبی لکیریں بناتی ہوئی دھوپ میں اگربتیوں کا دھواں بل کھا رہا تھا اور تانبے کے چراغوں میں پگھلا ہوا مکھن اس دھوپ میں سونے کا ارخ معلوم ہوتا تھا یہ لداخ کا واحد گمپا ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر نہیں میدانوں میں دریا کے کنارے ہے جس کسی نے بنایا ہوگا اسے پہاڑوں کی بلندی سے زیادہ پھولوں کی دلکشی بھائی ہوگی دلائی لاما اس گمپا کو دیکھنے بڑے اشتیاق سے آئے تھے آج بھی دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں شاید اسی لیے اس چھوٹے سے خاموش گاؤں میں کئی ہوٹل اور اقامت گاہیں ہیں میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر گہری سانس لی تو خوبانی کے شگوفوں کی ساری خوشبو درختوں پر نکلی ہوئی نئی نئی پتیوں کی تازگی کھیتوں میں دو صبحوں پہلے پھوٹنے والے اقواموں کی مہک دریا کی نیلی نیلی تراوٹ اور سلیٹی پہاڑوں سے اتر کر آنے والی سرمئی سی ٹھنڈی ہوا سب یکجا ہو کر میرے وجود میں سما گئے دو چار سانسیں اگر اور لے لیتا تو گوتم بدھ کی طرح گیان کے دریچے مجھ پر کھلنے لگتے ہاں تو الچی کی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے ہم بستی تک پہنچے پتھریلے مکان دیکھے اگلے مکان نیچے پچھلے مکان اونچے ان سب میں سامنے کی رخ کھلتی ہوئی چھوٹی بڑی کھڑکیاں اور بے شمار روشن دان اور سامنے گلیوں میں شور مچاتے بچے کسی نے امریکہ سے آئے ہوئے پرانے سویٹر پہن رکھے تھے جن کے گلے اب ادھڑ رہے تھے کسی نے برطانیہ سے آئے ہوئے پتلون پہن رکھے تھے جو گھٹنوں پر سے کھس چکے تھے البتہ بچیوں نے لداخی لد لباس پہن رکھا تھا سروں پر مفلر لپیٹ رکھے تھے تیل سے چکٹے بالوں میں آڑی تلسی مانگیں نکلی ہوئی تھیں سب کے اگلے دو دانتوں کے درمیان کھڑکیاں کھلی تھیں سب کو نہائے ہوئے کئی کئی مہینے گزر چکے تھے ان کی بستی کے پچھواڑے ان کا دریائے سنگھ بہ رہا تھا اور ابھی کچھ اوپر ہم نے دریائے زانسکار کو آ کر دریائے سندھ میں گرتے ہوئے دیکھا تھا ہمارے نیلے پانی میں اس کا مٹیالہ پانی مل رہا تھا اور ہمارا یہ چھوٹا سا دریا اب پہلی بار بڑا سا دریا بننے کی تیاری کر رہا تھا ہم لیہ سے چلے تو اسپتوک اور نمبو سے گزرے بہت آباد گاؤں تھا یہ نمبو کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے گا رہے تھے اور خوبانی کے درخت پھولوں کی اوڑھنی میں کتنے بھلے لگ رہے تھے سڑک نیچے اترتی گئی دریا نیچا ہوتا گیا ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا گاؤں پیچھے چھوٹتا گیا بالآخر نیولا آ گیا عمارتوں کی طرح نیولا کی بھی تین منزلیں تھیں بالائی منزل میں خشک کتھائی پہاڑ اور ان کے درمیان سلسراتا ہوا پہاڑی نالا دوسری منزل میں وہ درخت جن کی لمبی لمبی سیدھی سیدھی بید جیسی شاخوں پر چمپائی پھولوں کے سوا اور کچھ نہ تھا اور نچلی منزل میں سپاٹ کھیت جن میں ڈالے ہوئے بیج ابھی صبح کی اوس گری تو پھوٹے تھے بہت نشیب میں دریائے سندھ تھا اتنے نشیب میں کہ اس کا شور تک مدھم پڑا ہوا تھا اوپر سڑک کے کنارے ایک جانب دکانیں اور چائے خانے اور دوسری طرف نیولا کی بستی تھی میرے ساتھیوں نے کہا کہ آئیے نیولا کے کسی بڑے آدمی سے چل کر باتیں کریں مگر مجھے تو اس روز کسی چھوٹے آدمی کی تلاش تھی وہ مل گیا سامنے ایک ہونہار لڑکا چلا جا رہا تھا ذہانت اس کے ماتھے سے روشنی بن کر پھوٹ رہی تھی میں نے اسے پاس پلا کر پوچھا بیٹے کیا نام ہے تمہارا کہا میرا نام سنگ نوروچ جی. اور تم کہاں رہتے ہو میں نورلا میر جاؤں جی نورلا, نورلا یہاں چھوٹا سا گاؤں ہے ہاں جی اچھا تم, تمہاری عمر کتنی ہے میرا عمر 15 سال جی. اور تم کس کلاس میں پڑھتے ہو میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں 9th کلاس میں کیا کیا مضمون پڑھتے ہو سب انگلش میتھ مطلب یہ ہے کہ میٹرک کرو گے اس کے بعد کیا کرو گے جب تک تم نے سوچا کہ تم بڑے ہو کے کیا ہو گے ریڈیو سنتے ہوئے بھی ہے ریڈیو ریڈیو میں کیا سنتے ہوتا ہے ادھر میں نے کمسن لڑکے کو شاباشی دی ادھر ایس پی صاحب نے کسی شخص کو دوڑایا کہ وہ جا کر سنم درج تیزی سے وہ شخص گیا زیادہ تیزی سے سنم دوڑے ہوئے آئے بال پریشان دونوں ہاتھ مویشیوں کے چارے میں لت پتھ اور ہونٹوں پر یہ دعا کہ ایس پی صاحب نے بلایا ہے خدا خیر کرے مگر جب انہیں بتایا گیا کہ میں آیا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھ سے لپٹ گئے دونوں ہاتھ بچا کر اور پھر دیر تک باتیں کرتے رہے سنم درج نیوڑلا کے پرانے باشندے ہیں اپنے زمانے میں اسکول ٹیچر تھے اب کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بال بچوں اور ڈھول ڈنگر کی دیکھ بھال کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ نورلا کتنا پرانا ہے کب آباد ہوا تھا اور کب بسایا گیا تھا تقریباً وزیر زوراور سے پہلے کی بات ہے صاحب تو مہاراج لداخ کے زمانے کا مطلب ہوا صاحب یہ پرانا ہی گاؤں سمجھا جائے گا تو کچھ آپ کو پتا ہے اس لفظ کا کیا مطلب ہے نورلا نورلا جو ہے نا صاحب دراصل یہ انگریزی اور اردو میں نورلا نہیں لکھ سکتا دراصل نور نہیں صاحب نور ہے اچھا نیور کا مطلب ہوتا ہے سب نیور کا مطلب لفظی معنی جو ہے ہوتا ہے لداخ کی زبان میں جلدی اچھا. لا کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت اونچا اچھا یعنی جب ہمارے جو دادے پار دادے وغیرہ کہا کرتے تھے جب اس گاؤں کی یعنی مطلب پہلے اس کا بنیاد رکھا گیا اس گاؤں کو بسایا گیا تو پرانے زمانے کے اس زمانے کے لوگوں نے بھگوان سے یہی پرارتھنا کی کہ یہ گاؤں جو ہے جلدی ہی بس اوپر پہنچ جائے یعنی ترقی کر جائے चारे تو نیور صاحب نور لا نہیں ہے صاحب نیور لا ہے یہ بتائیے کہ یہ دعا قبول ہوئی تو میں سمجھتا ہوں صاحب کسی حد تک یعنی بہت حد تک قبول ہوا ہے صاحب آپ کے گاؤں نے ترقی کی ہے بالکل آپ نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہوگا اور اب دیکھ رہے ہیں کیا ترقی ہوئی ہے یہاں تو ترقی تو صاحب یعنی مطلب انیس سو سے پہلے اور آج کا ذرا مقابلہ کیا جائے ترقی تو بہت ہوئی ہے صاحب تعلیم میں صحت میں تو کھیتی بڑی میں پلانٹیشن میں نہیں, ہر باتوں میں لیکن جتنی ترکی ہوئی ہے صاحب ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جو روحانی شانتی تھی پہلے وہ روحانی شانتی مجھے دکھائی نہیں دیتی سب اس وقت لوگوں کیا اب کیا ہو گیا ہے تو لوگ جو ہے نا صاحب اس وقت جو ہے پہلے لوگ کیا کرتے تھے گرمی کے موسم میں جب یہ کھیتی بڑی ختم ہو جاتے تھے تو چھاؤں میں بیٹھ کے آپس میں بالکل پریم کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے تھے تو سردیوں میں جب برف پڑتی تھی تو گاؤں میں ایک جگہ نہیں تو کم از کم دو تین جگہ پر بیٹھ کے لوگ بس گانا بجانا کہانی سنانا یہ وغیرہ کرتے تھے لیکن آج کے لوگوں میں وہ فرصت نہیں ہے جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں دوڑتے ہیں کوئی اوپر دوڑتے ہیں کوئی نیچے دوڑتے ہیں تو ٹھیک طرح سے بات چیت کرنے کا وہ نہیں ہے تو وہ شانتی نہیں رہا صاحب میرا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے لوگ تیزی سے اوپر جانے کی کوشش نہیں کر رہے کوشش تو کر رہے ہیں صاحب وہی دوڑنا والی بات ہو گئی نوڑنا والی بھی نہیں سر میں دیکھتا ہوں جو ہمارے لداخ میں جو خاص کر کے جو روڈ روڈ سائٹ کے جو لوگ جو ہے نا صاحب تو وہ سبھی یہی کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی اوپر جانے کی آپ ایک تو روڈ سائٹ پر ہیں یہ لیہ کو سری نگر سے ملانے والی سڑک ہے جو بہت اچھی ہو گئی ہے کھل گئی ہے اس سے بھی ترقی ہوئی ہوگی اس کے علاوہ آپ دریائے سندھ کے کنارے بھی آ پاتے ہیں دریا سے بھی آپ کو کوئی ترقی ہوئی ہے دریا سے جو ہے خاص کر کے جو ہے یہ جو ہمارے یہاں سے کوئی تقریباً کوئی پت ستر پچہتر کلو آگے لیہ کی طرف ایک گاؤں ہے صاحب جس کا نام ہے پتوک وہاں سے اوپر اوپر کے جو آبادی والے جو ہیں, لوگ جو ہیں وہ لوگ تو اس دریا سے سے فائدہ اٹھا سکے ہیں صاحب باقی اس سے نیچے جو ہے نا تو اس دریا سے نہر نکالنے کا تو کوئی بالکل گنجائش نہیں ہے صاحب دریا بہت گہرائی میں ہے گہرائی میں بالکل نیچے بھی تھا صاحب البتہ ایک دو جگہ اپنے پرائیویٹ طور پر ایک دو آدمی نے کیا ہے صاحب مم. وہ اس کو کیا کہتے ہیں لفٹ اریگیشن کہتے ہیں تو چھوٹی مشین لگا کے اصاب ابھی آپ آب یہاں سے آگے جا کر کے کھلسی کے پاس ہی دیکھو گے کہ ایک جگہ پر دو تین آدمیوں نے مشین لگائی ہے تو اگر ایسی ایسی بات ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ بس اس دریا سے فائدہ نہ اٹھا سکے آپ کی جو زمینیں ہیں جو بہت ہری نظر آ رہی ہیں اس کو آپ کیسے سراب کرتے ہیں پانی جو ہے نا صاحب یہ نالا ہے تو نالے کا پانی جو ہے دریا کا پانی نہیں نالے کا پانی جو ہے اوپر گاؤں ایک ہے تیمز گاؤں تو تمس گاؤں سے ہمارا نہر جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے پانی لاتا ہے اور سیراب کیا جاتا ہے اچھا ایک بات بتائیے مجھے میں تصور کر سکتا ہوں آپ نے کہا کہ گرمیوں کے دنوں میں لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرتے تھے گیت گاتے تھے اس زمانے کا کوئی گیت یاد ہے آپ کو گا کے مجھے سنا سکتے ہیں جو گرمیوں میں لوگ اتنا سے مزے سے گایا کرتے ہیں تو سب مجھے گیت گانے کا جو ہے نا صاحب مجھے <laughs> اتنے خوبصورت علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں ہر طرف صرف اور صرف پھول کھلے ہوئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایسے علاقے میں رہتے ہو آپ گیت نہ ذرا میں ہم لوگ ہنسے تو شاخوں سے پنکھڑیاں گرنے لگیں فضا میں رنگ بھرے تو خود میرا جی چاہا کہ زول زول سے گاؤں قریب کھڑا ہوا ایک لداخی نوجوان بھی شاید میرا جیسا تھا کہنے لگا صاحب میں آپ کو نیولہ کا گیت سناؤں سارا مجمع بولا ہاں سناؤ سناؤ ناسی لے کو لو Nasi liga nana langong smyang kalar po che kar sumyot Nana langong nang balar nyang bu اور یوں اس روز مٹیالے کھیتوں کی چرپڑوں کے بیچ بہتے ہوئے پانی کی تان سے تان ملا کر اس نوجوان نے لداخ کا بلکہ نیولا کا گیت گایا سامنے مکانوں کی کھڑکیوں سے عورتیں جھانکنے لگیں گلیوں سے نکل کر نوجوان شرماتے شرماتے ہمارے قریب آنے لگے گاؤں کی پتھریلی منڈیروں پر بیٹھے ہوئے کسان ہنسے تو ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بالکل ہی مون گئی مرغیاں کڑکڑائیں اور مویشی کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بجیں تو وہی دن لوٹ آئے وہی پرانے دن جب لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرتے تھے اور گیت گاتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے وقت بدل رہا ہے نئے دور کی نئی ترقی دبے پاؤں نیولا میں آ پہنچی ہے نوے فیصد بچے پڑھ رہے ہیں فصلیں خوب اگ رہی ہیں اور سڑکیں کھل گئی ہیں مجھے یقین ہے کہ بزرگوں کی دعا سچی ہوگی مجھے Chun <speaking> chun <in> to <the> sona samelan mein isha naintu yaspesen ba gachurozate lopta tikka nyandana msikis kutin mise gachurozate lopta tikka nyandana msikis kutin la la la la la la la la la la la la la la